سبق آس کرتے ہیں سورت البقار آیت ایک سو اٹتیس سورت البقارہ آیت نمبر ایک سو اٹتیس ہے اعب بلین شیفہ نوج بسم الله الرحمن الرحيم سبعة الله ومن أحسن من الله سبعة ومن أحسن من الله سبعة ونحن له عابدون أتحاج لنا وربنا وربكم لنا اعمالنا أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ <تصفيق> یہاں سے اللہ رب العزت ایک عقیدے کا رت فرماتے ہیں وہ عقیدہ یہودیوں کے اندر سے چلا آ رہا تھا یہاں تک کہ وہ منتقل ہو گیا نصارہ کے اندر اور نصارہ استفغ کا یعنی رنگ نہ کسی کو رنگ دینا یا کسی کو رنگ چڑھانے کا یہ عقیدہ یہ رکھتے تھے یہود کے اندر بھی یہ عقیدت تھا اور یہ عقیدہ پر نصارہ کے اندر بھی تھا انہوں نے یہی کی کہا تھا کہ کون ہوں تم اپنے اوپر رنگ چڑھا دے نصارہ ہو جائے یا یہود کہا کہ آپ اپنے اوپر رنگ چڑھا دے کس کا نصرانیت کا تم ہدایت پاؤ گے تو اللہ نے جواب دیا قلب ملتے واہیم حنیفہ کسی کا نئی رنگ چڑھانا صرف اور صرف اگر رنگ چڑھانا ہے تو ملت ابراہیمی کا چڑھانا ہے جو کہ وہ اسلام کا رنگ ہے اسی میں انسان کو کامیابی ہے اور اسی سے انسان ہدایت پاتا ہے اور ہدایت کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے چڑانا یا نسلانیت کا رنگ چڑھانا یہ اصل اللہ کا رنگ ہے اپنے اوپر آپ اگر رنگ آپ نے چڑھانا ہے تو اللہ کا رنگ چڑھے اور کون ہے زیادہ احسن زیادہ اچھا اللہ میں سے رنگ چڑھاتے ہو یعنی اللہ جو رنگ چڑھاتا ہے کسی بندے کو اس سے تو اور کوئی اچھی بات یا احسن بات اور کسی کی نہیں ہو سکتی ان لوگوں کے تو یہ صرف دعوے یہودیوں کے اندر بھی اور نسہرا کے اندر بھی یہ تھا اس کو کہتے ہیں ایک عمل کرتے تھے خاص طور پہ جب نومولود بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو رنگا جاتا تھا زرد رنگ کے ساتھ پیلے رنگ کے ساتھ ایک رنگ بنا کے رکھا ہوتا تھا پیلا رنگ زرد رنگ جس کو اسفر کہتے ہیں عربی میں تو اس رنگ سے اس بچے کو سر پہ لگاتے تھے یا اس رنگ کے اندر اس کو غوطہ دیا جاتا تھا پیدا ہونے کے بعد اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو انسان بھی پیدا ہوتا ہے تو یہ گناہگار ہوتا ہے تو لہذا اس رنگ کے اندر جب ہم غوطہ اس رنگ کو ہم لگاتے ہیں تو اس, اس رنگ کی وجہ سے اس کے سارے گناہ ساری زندگی کے لیے معاف ہو جاتے ہیں یہودی بھی اسی کرتے تھے پھر یہ رواج آ گیا نسارا کے اندر نصارہ بھی کرتے تھے تاراؤں نے یہ عمل شروع کر دیا بچے کے حق میں بھی اور خاص طور پہ وہ آدمی جبکہ کسی اور دین سے جا کے نصرانی بنتا تھا تو اس آدمی کو بھی اس رنگ میں رنگا جاتا تھا اور غوطہ دیا جاتا تھا اس کے جسم پہ یہ رنگ لگا دیا جاتا تھا اور اس عقیدے کے بنا پر کی وجہ سے یا جس نے یہ رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا تو اللہ تعالی نے اس کو معاف کر دیا اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتا اور جو اللہ تو سن سولی پہ چڑھا ہے یا پانسی ہوا ہے تو اس کا یہ مستحق ہو گیا جو کہ اس کا فدیہ ہے اس کا یہ انسان مستحق ہو جاتا ہے پیدائش کے بعد یہ رنگ دیا جاتا تھا یا اسلام لانے کے یعنی نسلانی ہونے کے بعد اس کو رنگ دیا جاتا تھا اس عمل کو عمل کہتے ہیں بپتسما بے ہے پھر پا ہے اس کے بعد تا ہے سین ہے میم ہے ہی ہے بپتسمہ کا عمل ہے اس عمل کو یہ کرتے تھے اور آج کل بھی غالباً عیسائی لوگ کرسچن لوگ یہ عمل ابھی بھی کرتے ہیں تو اس رنگ کو کیا اس رنگ کے چڑھانے کو بپتسما کہتے ہیں یہ عمل کیا کرتے تھے اللہ نے اس عقیدے کا اس عمل کا رت فرمایا اور کہا کہ شب اللہ کوئی رنگ کسی کا کارآمد نہیں ہے سارے کے ساری غلط ہے تو اصل رنگ اللہ کا ہے سبغنا شبغط اللہ شبغط اللہ ہی مفول مطلق ہے فعل مقدر کے لیے اس میں فعل مقدر سبغنا ہم نے اپنے آپ کو رنگ لیا کہہ دے اے مسلمانوں ان یہودیوں سے ان نصح سے کہ ہم نے اپنے آپ کو رنگ لیا یا رنگ, رنگ لگا لیا ہم نے صرف اللہ اللہ کے رنگ سے اللہ فرماتے عمان افسن امین اللہ کون ہے جو اچھا رنگ دے عمدہ رنگ دے اللہ کے ماں سوا ہاں جی سب سے اعلی ترین سب سے حسین ترین رنگ تو وہ اللہ کا رنگ ہے جس پہ وہ چڑھے اصل تو یہ ہے کہ اللہ کی اتباع کرے کیونکہ اللہ ہمارا کیا ہے معبود ہے خالق ہے رب العالمین ہے ہم اس کے بندے ہیں تو اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھانا چاہیے اللہ کی اتباع کرنی چاہیے عبادت اللہ کی کرنی چاہیے اور کہہ دیجیے مسلمانوں ان سے یہودی ہونا ہے نہ نسورا بننا ہے ورنہ لہو آبدون ہم صرف اور صرف عبادت اگر کرتے ہیں تو اللہ کی کرتے ہیں. اور تم لوگوں نے اللہ کی ماں سوا دوسرے لوگوں کی بھی عبادت شروع کر دی اور زیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کر اس کی عبادت تم نے شروع کر دی اس کو خدا مانا اسی طرح عیسائی کو بھی خطاب ہے کہ آپ نے عیسا علیہ السلطیہ کو اللہ کا بیٹا بنایا اس کی عبادت تم نے شروع کر دی تم نے شرک کیا لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے ہم نے اپنے اوپر رنگ چڑھا لیا اللہ کا رنگ اور دوسری بات یہ ہے کہ وَنَحْنُ لَهُ مخلصون یا ہم صرف اور صرف اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں اس کے لیے ہم عبادت گزار ہیں, صرف عبادت کسی کرتے ہیں اللہ کی پھر یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجنہ منورہ میں دعوت شروع کر دی یہودیوں کو بلاتے رہے ایمان لانے کے لیے یا یہود نصارہ کو تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناظرہ کیا کرتے تھے محاجات کیا کرتے تھے باس مباحثہ کیا کرتے تھے مقابلہ کیا کرتے تھے لڑتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نہیں مانتے تھے تو اس کا اللہ رب العزت جواب دے رہے تھے ان سے یہ کہہ دیجئے الحاد جون فی اللہ کہہ دیجیے کہ اے نبی کریم صحم ان سے کہ تم کیا ہمارے ساتھ حجت بازی کرتے ہو پروردار کے بارے میں وہ پروردیگار وہ ربوں نے ربو کو جو ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے اس کے بارے میں ہم سے باسمباس کر رہے ہو یہ باسمباس اللہ تو ایک تمہارا بھی وہی رب اور ہمارا بھی وہی رب تم محاجات مناظرہ بحث مباحث مباہست... نہیں آتے مانتے تو پھر آپ کا راستہ الگ ہے مانتے... مانتے... الگ ہے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے صاف صاف بات ہے اللہ کا کہنا ماننا ہے نہیں ماننا ماننا تو ٹھیک ہے پھر اسلام کا راستہ ہے اس کو اختیار کریں ملت ابراہیمی کو اختیار کرے اگر تم نے نہیں ماننا اور اپنے خواہشات نفسانی پہ چلنا ہے تو پھر کیا ہے والنا آ مالنا ولکم ہمارے لیے اپنے امال ہے اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہے وجہ یہ ہے کہ ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں اللہ پوچھیں گے روز قیامت میں اس کے ہم جواب دہ ہوں گے امال کے کیا ہوں گے جواب دہ ہوں گے روز قیامت میں فیصلہ اللہ خود فرمائیں گے حق اور باطل کا کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے یہ فیصلہ دنیا میں نہیں ہونا کیونکہ تم نے اعینات اور حسد کی وجہ سے حق بات کو مانی نہیں ہے اور حق کو باطل سمجھتے ہو یا حق کو باطل کہتے ہو تو لہذا اس کا فیصلہ اللہ روز قیامت میں فرمائیں گے تو تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال مطلب یہ ہے کہ یہ فیصلہ ہم اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں روز قیامت میں اللہ اور یہ کہنا کہ ہمیں تم یہود بن جاؤ تم سارا بن جاؤ ہاں اپنے دین کو چھوڑ دو یہ کبھی نہیں ہو سکتا اور ان سے یہ کہہ دے اے نبی کے وسلم کہ ہم اللہ کے نیک ہے اپنی عبادت خالص کرنے والے ہیں اس میں ہمارے میں اسلام میں کوئی شرک کا شبہ بھی نہیں ہے نہ تو شریک ہم بناتے ہیں اللہ کی ذات میں نہ کسی ایک بناتے ہیں اللہ کے صفات میں اللہ رب العزت اپنی ذات میں اپنی صفات میں وہ وحدہ شریک ہے اس کا کوئی شریک نہیں پناہ ن لہو اور ہم اللہ کے لیے خالص کر لیتے ہیں اپنی بندگی اپنی عبادت صرف اور صرف اللہ کے سامنے ہم جھکنے والے ہیں انہوں نے پھر ایک اور غلطوں کے اندر یہ افواہ پہلائی کہ ابراہیم علیہ سلاۃ السلام اس کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام پھر اسحاق علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا ہے اور پھر اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہے یا ان کی جو اولاد تھی جو نبوت کا سلسلہ ان کے اندر چلا آ رہا تھا دعوی کیا یہودیوں نے کہ وہ تو یہودی تھے سارے نسارا نے دعویٰ کیا کہ وہ تو نصارہ تھے دینی نصرانیت پر تھے یہودی دعوی کر رہے ہیں کہ وہ تو دینی یہودیت پر ان کا تو کوئی اپنا ملت نہیں تھا ہمارے دین پر تھے نے اپنے مذہب کو حق ثابت کرنے کے لیے ابراہم اس کے اولاد کو اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی اور دعوی کی اللہ شو یہ ہے کہ یہ لوگ جوڑ بولتے ہیں کبھی بھی ابراہیم علیہ السلام یا اس کی گزرے ہیں نہ یہودیت پر ملت ابراہیمی سے نوازا تھا اور اس کی ملت ملت ابراہیمی ہے جو کہ دین اسلام ہے کریم سعود دیتے ہیں تو اللہ نے فرمایا ام تقولون کیا تم یہ کہتے ہو اسماعیل عبیشک ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام و صاق علیہ السلام علیہ اللہ قرن کے جتنے اولاد تھی آپ یہ یہودیوں یہودی نے دعوی کیا کہ وہ کاندن نسارا نے کہا کہ کانو نسارا یہ سارے کے سارے کہہ نسارا تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم زیادہ جانتے ہو امین اللہ جانتی ہے ان کے بارے میں تم تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تم تو اس زمانے کے لوگ ہو تم نے تو ابراہیم السلام کو دیکھا کرتے ہیں اللہ سے یہ تو اللہ کو پتا ہے کہ وہ لوگ کس دین پر تھے یہودی تھے یا نسرانی اور نہ یہودیت کی دین پر تھے بلکہ ان کا تو اپنا ایک ملت تھا ملت ابراہیمی جو کہ وہ خالص اللہ کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے تھے اور دین اسلام جو کہ وہ جکاو کا دین ہے سر خم کرنے کا دین ہے اس کی طرف لوگوں کو پکارتے تھے تمہارا یہ دعوت کیا ہے یہ ہے. کیونکہ اللہ سے تم زیادہ جانتے ہو پھر یہ تو ایک گواہی ہے جوٹی جو تم ابراہیم علیہ السلط پر کرتے ہو لیکن بری دینی اور سچ گواہی چھپانی یہ بہت بڑا گناہ ہے اس کے بارے میں بھی اللہ فرماتے ہیں رحمان اس شخص سے شہادت گندہ ہو جو اس کے پاس ہو من اللہ تم تو وہ گواہی جو سچی گواہی ہے وہ اللہ سے بھی چھپانے کی کوشش کرتے ہیں جو انسان ایک گواہی اس کے پاس ہے اس چیز کا دنیا میں کوئی نہیں ہے تو لہٰذا تم ظالم ہو تو اس بھی ظالم جو کہ غلط گواہی دیتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور اس کی اولاد کے بارے میں ہر ایک دعویٰ کرتا ہے کہ یہ تو نصارہ میں سے یا اللہ اما ان چیزوں سے تعمل جو تم کرتے ہو اللہ کی ذات جو تم کرتے ہو جو تم اس طرح بڑے بڑے دعوے کرتے ہو جھوٹے دعوے کرتے ہو یہ تمہارے برے اعمال ہیں اس سے اللہ غافل نہیں ہے ایک ایک چیز اللہ کے ہاں نوٹ ہو رہی ہے ایک ایک چیز اللہ کے ہاں وہ ریکارڈ ہو رہی ہے اس کا جواب دے ہونا پڑے گا تمہیں اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے آپ یہ نہ سوچے کہ اللہ بول گئے نہ اس بلّا یا اللہ کو پتے نہیں ہے لہٰذا ہم جو مرضی کہتے ہیں کہ آگے چلے گی جی لیکن یہ بات نہیں ہے ایک روز اقامت میں اور یہ چیزیں ساری قسم تمہارے نام اعمال میں ریکارڈ ہو رہی ہے اللہ رب الرماتے ہیں کہ یہ جھوٹے دعوے اس طرح کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے بل کے اولاد کے بارے میں کہ یہ یہودی تھے یا نصرانی کے اللہ فرماتے ہیں یہ ایسی خالص امت کی ایسی ایک جماعت کی جنہوں نے ساری زندگی اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو پکارا ہے لوگوں کو دعوت دی اللہ فرماتے ہیں تل کا او او یہ ایک جماعت ہے مطلب یہ ہے وہ ایک امتی کون ابراہیم علیہ السلام اس کے بیٹا ابراہیم اسماعیل اس کا بیٹا اسحاق علیہ السلام پھر اسحاق علیہ السلام کا بیٹا یعقوب جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلط والسلام نے خواب دیکھا تھا کہ اپنے گیارہ بھائیوں کو دیکھتا ہے ان نائی تو حدا شرکب پھر کہتے ہیں وہ شمس اور قمر لکھتے ہیں کہ عہدہ شرح کا کمن یہ اس کے بھائی پہ شمس اور قمر سے مراد اس کے والدین ہیں یعقوب علیہ السلام اور اس کی اہلیہ تو یہ خواب دیکھا تھا کس نے حضرت یوسف علیہ السلط السلام پھر یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور اسی طرح یہ سلسلہ نبوت کا ان کے اندر چلتا رہا چلتا رہا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ لوگ ان کے بارے میں تم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہوا نہیں ہے نہیں یہ تو ایسی بات نہیں ہے تل کا امت یہ تو ایک امت ہے ایک جماعت ہے ایسی امت ایسی جماعت خدخلط کے بے شک یہ تو گزر چلی گئی یہاں سے دنیا سے ابھی تو ہے نہیں اور جٹے الزامات تم ان کے اوپر لگاتے رہتے ہو اور غلط کسبتیں کرتے ہو ان کی طرف لیکن یہ ہے کہ نہ ماں لہا جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے لیے اور کما کے دنیا سے یہ جو انہوں نے کمایا وہ کمایا ہوا چیز ان کے لیے ہے یعنی ان کے منفاعت کے لیے ہے اس کے لیے کیا ہوگا یعنی مفید ثابت ہوگا ولاکم کسب تم تم نے کسب کیا تم نے برائیاں اکٹھی کی غلط بیانیاں کی غلط شہادتیں دی تم نے تو تمہارے لیے اس کی سزا ملے گی اور انہوں نے جو نیک اعمال کیے تھے اور اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوتیں دی تھی تو ان کے لیے ثواب اس چیز کا ملے گا اللہ فرماتے ہیں یہ فیصلہ روز قیامت میں ہوگا وعلیکم کسب تم ہے تمہارے لیے وہ چیز جو تم نے کسب کیا اس دنیا میں جو تم نے کمایا ہے وہ تمہارے لیے ہے اور اس کا پوچھ گچھ تم سے ہوگی والا تو اور نہیں پوچھا جائے گا لو یا ملون نہیں پوچھا جائے اس چیز کے بارے میں کہ وہ کرتے تھے یا وہ کیا عمل کرتے تھے اللہ کی ذات تم سے کبھی بھی نہیں پوچھا جائے گا یعنی ہاتھ بھی ہوگا انہوں نے کیسی زندگی گزاری رہے ان کے بارے میں تم سے تو نہیں پوچھا جائے گا دعوے کرتے ہو تم کیوں کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام اس کی اولاد یہودی تھے یا تم یہ دعوی کیوں کرتے ہو اے نصارہ کہ ابراہیم علیہ السلام اس کی اولاد سارے کے سارے نصارات ہیں یا دین نسلانیت پر تھے جب تم سے پوچھا نہیں جا رہا ان کے اعمال کے بارے میں تو پھر ان لوگوں کو اب اس یہودیت اور اپنے اس نسم کیوں کھینچتے ہو اور تم اس کی گواہی دیتے ہو کہ یہ لوگ اس طرح کے ہمارے دین کیوں گماتے ہیں ان کے کی اعمال کیا تھے وہ اللہ جانتے ہیں اللہ نے واضح کر دیا اس لیے کہ تم اللہ سے زیادہ تمہارے سارے کے سارے دعوے یہ مبنی ہے کس پر تمہارے خواہشات پر تم وہ بات کرتے ہو جو کہ تمہارے خواہش نفس اس کو قبول کرتا ہے اس کو مانتا ہے یا چاہتا ہے تو اس کے حساب سے تم بات کرتے ہو تم حق بات کو نہیں دیکھتے اور حق بات سے چشم پوشی کرتے ہو تو یہاں تک یہ سورہ بقرہ پارہ نمبر ایک انشاءاللہ یہاں اختتام پذیر ہوا اور اس کے بعد سے قول صفحہ الناس انا سور بقار آیت نمبر ایک سو بتیس ہے غالباً یہاں سے ان کل سبق کا آغاز کرتے ہیں اور یہاں بھی پہلے کے ساتھ اس کا ایک ربط ہے اس کا بھی انشاءاللہ. سب باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق فرمائے اور اللہ رب العزت ہر وقت ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے